کا وا اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا الک واصحابک یا نور اللہ میٹ میٹے اسلامی بھائیو مدنیChannel کے ناظرین سلسلہ شان نزول لے کر ایک بھر پھر اپ کی خدمت میں حاضر ہیں ابتदान درود پاک کی فضیلت ہم سماعت کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک قسمت علی سان ہے جمعرات اور جمعہ کے دن اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ لکھتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں کوشش کیجئے آج جمعرات کو اور کل جمع المبارک یعنی دونوں بہت ہی بابرکت دن ہیں شب جمعہ بھی روز جمعہ بھی کثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد پاک پڑھتے ہوئے ان ساعتوں کو ان گھڑیوں کو گزارنے کی کوشش کریں الحبیب محمد سلسلہ شان نزول جس میں باقاعدہ ہم ایک خاص موضوع کے تحت کسی ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس آیت مبارکہ میں جو اس آیت مبارکہ کا پس منظر ہے اس آیت مبارکہ کا سبب اور شان نزول جو کتب میں بیان کیا گیا اس سے شان نزول کا ذکر ہوتا ہے اور اس سے جو چیزیں علماء کرام نے اپنی تفاصر کے اندر ان سے مسائل اخذ کیے یا ان میں تفصیلی نکات جو بیان کیے وہ انشاءاللہ شاء اس سلسلے میں ہم ان کو اپنا حصہ بناتے ہیں اور بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل ہونے والے علوم اور قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل ہونے والی وہ باتیں جن, طرف جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کا یہ مبارک کلام ہمیں بلا رہا ہے رہنمائی کر رہا ہے ان کا تذکرہ ان کا ذکر ہم اپنے اس سلسلے میں سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آج ہم جو آیت مبارکہ جس کا ہم شان نزول سنیں گے سورہ فرقان انیسویں پارے کی آیت مبارکہ ہے ستائیس نمبر آیت ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعُدُّ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَا لَيْتَنِتَّخَزْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ترجمہ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا ایک آش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ وقت یاد کریں کہ جس وقت ظالم حسرت کے ساتھ ندامت کے ساتھ اور بڑی ہی امید والی وہ حسرتیں امیدیں لگا کر کہ, کہے گا کہ میں کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتا آپ پر ایمان لاتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی پیروی کرتا آپ کی وہ ہدایت جو آپ لے کر آئے اسے قبول کرتا تو اللہ تعالی مجھے بھی جنت کا راستہ عطا فرماتا تو یہ اس وقت کی اس کی حسرتیں اس کی ندامتیں یہ اس کو کچھ فائدہ نہ دیں گی سوائے اسی حسرت اور اسی پچھتاوے اور اسی ندامت کے یہ آئےت مبارکہ اگرچہ کفار کے لیے بالعموم کے لیے ہی ہے قیامت کے دن سارے کے سارے اسی طریقے سے ہی حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے دین متین کی طرف آ جاتے ان کی اس پیغام اور ان کی اس دعوت پر اپنے آپ کو حاضر کر لیتے لبے کہہ دیتے اور اسلام کو قبول کر لیتے مگر چونکہ انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنی ہی ہٹ درمی پہ رہے اپنی کفر اور اس گمراہی اور بھٹکے ہوئے راستوں پر غامزر رہے اگرچہ سارے ہی کفار کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا لیکن <coughs> یہ بطور خاص اس آیت مبارکہ کا جو ایک شان نزول ہے پس منظر ہے وہ انتہائی عبرت والا ہے اور میرے اور آپ کے لیے بلکہ ہر سننے والے کے لیے ہر سامے کے لیے ہر مسلمان کے لیے اس میں سیکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے ایمان کو پختہ بنانے کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ہی اہم مدنی پھول ہیں اور احکام شرح اس میں موجود ہے <تصحیح> یہ آیت مبارکہ اکبا بن ابی معیت ابئی موید کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے اور اس کا خاص تعلق اسی سے ہے ہوا یہ کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی جب اس کو دعوت اسلام پیش کی گئی تو اس, اس نے اسلام کو قبول کر لیا اسلام کو قبول کیا بعض کتب میں تفصیر میں یہ بات بیان کی گئی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے آپ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ نے اس کو اس بات پر مشروط رکھا کہ جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاتے اس کلمہ شہادت کی گواہی نہیں دے دیتے اس وقت تک میں تمہاری دعوت نہیں کھاؤں گا تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو اس نے اس دعوت کو کرنے کے لیے آپ کو وہ پیغام بھیجنے کے لیے اس نے اسلام کو قبول کر لیا جب اس نے اسلام کو قبول کیا تو اس کا ایک گہرا دوست تھا <تصفح> عبید بن خلف یہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہی اس نے وقت اپنا صرف کیا اور اسلام دشمن جسے کہا جائے مکے کے اندر یہ وہ شخص تھا کہ جو اسلام کے لیے بہت بڑی ایک رکاوٹ بنا ہوا تھا جو مسلمان ہوتا اس کے لیے یہ رکاوٹ بنتا مانے بنتا اس کو طرح طرح کے وساویس میں شکار کرتا یعنی حتیٰ کہ اسلام سے ورگلاتا بگاتا اور دوبارہ اس کو کفر کی طرف بلاتا اور جو کفر کی حالت میں ہے اور اس کو اسلام کے قریب نہ آنے دیتا تو یہ اس کا دوست تھا اس دوست کو جب پتا چلا کہ میرا ہی یہ دوست اکبا یہ مسلمان ہو چکا ہے تو اس نے اس کے ساتھ سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنی ناراضگی اس, اس کے ساتھ اس کے ساتھ زور ڈالا دباؤ ڈالا کہ میں تمہیں اس حالت میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تمہیں اسلام کی راہ کو چھوڑنا ہوگا معذ اللہ سما معذ اللہ یہ وہ شخص اقبا جو اسلام لا چکا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق کو قبول کر لیا جس نے کل میں شہادت کی گواہی دے دی جس نے یہ نور والا راستہ اختیار کر لیا جو اس ہدایت کو قبول کر چکا جو اس بٹکے ہوئے راستے سے توبہ تائب ہو چکا جو اس گمراہی اور باطل راہوں سے اپنے آپ کو نکال کر نور کے راستوں پر چلا چکا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو چکا اس گلامی میں آ چکا اسلام کا پٹا اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا اب یہ شخص جب اپنی اس دوست کی باتوں میں آیا اللہ اکبر تو دوست کی ناراضگی اور دوست کے دباؤ اور زور ڈالنے کی بنا پر اس شخص نے دوبارہ ارتداد کر لیا یعنی مسلمانی سے اس نے ارتداد کر لیا اور کفر کی حالت میں پھر چلا گیا جسے اطلاع میں مرتد کہا جاتا ہے ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے کافر یعنی غیر مسلم کافر جو اسلام ہی نہیں لائے جسے کافر اصلی بھی کہا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے مرتد یعنی پھرا ہوا ارتداد اختیار کیا ہوا یہ وہ جو اسلام تو لے کر آیا لیکن اب کوئی ایسا معاملہ کہ جس کی وجہ سے یہ اسلام سے پھر گیا اسلام سے باہر ہو گیا گیا کی طرف چلا تو یہ مرتد ہو گیا جب یہ مرتد ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے اس کے مارے جانے کی اس کے قتل ہونے کی آپ نے خبر دی اور یہ خبر آج صلی اللہ تعالی علی وسلم کے یہ خبر تھی یہ جنگ بدر کے اندر یہ باقاعدہ مسلمانوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے بارے میں خبر دی تھی جنگ بدر کے اندر یہ مارا گیا تھا اور اسی طریقے سے یہ قتل ہوا اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ حاصل ہوئی اور آیت مبارکہ میں کیا کہا گیا کہ قیامت کے دن اس کو انتہا درجے کی حسرت ندامت ہوگی اور اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے گا جب آدمی کو بہت زیادہ افسوس تو اب کہا جاتا ہے کہ اب اپنے ہاتھوں کو چباتا ہے کاٹتا ہے اس کے علاوہ اب اس کے لیے کوئی اور صورت نہیں بچتی تو اس کو بطور خاص ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ شخص جو ایک نیکی کے راستے پہ چل پڑا اسلام کے راستے پہ چل پڑا کفر سے توبہ طائب کر لی اس کے باوجود ایک دوست کی خاطر وہ اس طرف دوبارہ پلٹ گیا اپنے دوست کی خاطر اس راستے پہ دوبارہ چل پڑا اللہ اکبر تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ برا ہم نشین برا دوست اس کا کتنا بڑا وبال ہے کہ وہ آدمی کو اس برے راستے پر دوبارہ غامزن کر سکتا ہے چاہے وہ کفر والا راستہ ہو فق والا راستہ ہو گمراہی والا راستہ ہو بد مذہبیت والا راستہ ہو ہم نشین اگر برا ہے تو وہ آدمی کو برائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے یہی آج کا ہمارا موضوع ہے برے دوست کے وپال تو یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالی نے پھر آگے ارشاد فرمایا ہی. کیا ارشاد فرمایا فرمایا کہ یا وی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کہ وہ قیامت کے دن یہ کہے گا کیا کہے گا ہائے میری, بربادی. Hai, میری بربادی. اے کاش, میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا ہائے میری بربادی اکاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا لقد ابلنی عنی ذکر خزولا بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے پہکا دیا بھٹکا دیا گمراہ کر دیا اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے شیطان انسان کے لیے ویسے ہی دشمن ہے اور اس کی اول ترین کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے یعنی شیتان کو سب سے بڑی تکلیف سب سے بڑی ازیت سب سے بڑی پریشانی ہی اس بات پہ ہے کہ اس بندے کا ایمان کیوں ہے پہلی بات کہ اس کا ایمان ہی چلا جائے یہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو, بلے, دھو بیٹھے ایمان اس کا ضائع ہو جائے ایمان اس کا رائگا ہو جائے سب سے پہلی اس کی کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے اس کا ایمان کسی طریقے سے ضائع کر دیا جائے اس کا ایمان ختم کر دیا جائے اور انسان کا وہ دشمن ہے اس کے پیچھے ہمیشہ لگا رہتا ہے ایمان نہیں تو پھر عمل کے بگاڑ کی طرف آتا ہے اس کو عمل کے اندر کمزور کرتا ہے حرام کا ارتکاب کرواتا ہے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے فرائض اللہ کے جو ہیں ان کو ترک کرواتا ہے اور جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے استعمال کرنے پر ان کاموں کے کرنے پر وہ انسان کو ابھارتا ہے اور ان چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن انسان کو یہ بڑی بہت بڑی حسرت ہوگی وہ یہ کہے گا اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اکاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے نصیحت آ جانے کے بعد بھی مجھے بہت دیا یہ زیادہ حسرت تو اس آدمی کو کہ کسی کافر کو ایسا دوست بنایا کہ جس نے اس کو اسلام سے ہی معذلہ پھیر دیا اسلام سے ہی اس نے اس کو اس کی طرف جو وہ کفر کے راستوں پر چلا دیا وہ تو یہ حسرت سے کہے گا اکارے گا اور اس طریقے سے چلائے گا اپنے ہاتھوں کو چبائے گا لیکن اس وقت کا چبانا اس وقت کی ندامت اس وقت کی حسرت اس وقت کا یہ پچھتاوا اسے کام نہ آئے گا جس وقت اسے یہ سوچنا تھا تینے متین کے احکامات اس کے لیے بالکل واضح ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی یہ نصیحتیں یہ آیات مبارکہ یہ نشانیاں یہ قرآن یہ کلام یہ بالکل واضح واضح تین محمدی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح واضح انسان کی تعلیم اور تربیت کر رہی ہے اور اس کو دین پر چلنے اور دنیا بھی کس طریقے سے گزارنے کے قدم قدم پر رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کے پہرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عطا فرماتے ہیں تو قیامت کے دن یہ بہت بڑی ایک ندامت ہوگی اور اس وقت شیطان کیا کرے گا وہ کچھ بھی نہیں وہ اس کے جس نے دنیا کے اندر اس کو اتنے بہ میں ڈال رکھا تو وہ قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا وہ تو دنیا میں بھی کسی کے سیدھی ہے وہ مدد نہیں کرے گا قیامت کے دن تو وہ خود اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جھرنم میں جانے وال جانا ہے اس نے تو وہ خود کیا کسی دوسرے کی مدد کرے گا تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں ہمیں دو چیزیں بہت بڑی واضح طور پر پتا چلی ایک ہے کہ دوست اور ہم نشین فطری تقاضا یہ ہے ہر انسان آ چاہتا ہے رشتے داری اپنی جگہ ہے اس کے چچا زاد خالوزات ماموزاد یہ سب معاملات اپنی جگہ پر ہے اس کے بھائی ہیں اس کی بہنیں ہیں اس کے رشتے دار عزیز اکاریب ہیں لیکن ایک فطری تقاضوں کے تحت دوستی کی طرف میلان ہے یہ ایک آپشن باقی رہتا ہے اس کے باوجود وہ دوست ہی کسی کو بناتا ہے اور اس کی طرف ایک رجحان رہتا ہے جو کہ ایک رشتے داری سے ہٹ کے ایک آپشن ہر آدمی کے لیے اور تقریباً ہر آدمی ہی اس میں مبتلا ہوتا ہے اچھی نیک آدمی بھی ہو یا عام دنیا دار بھی آدمی ہوں اس طرح کے معاملات کے اندر یہ الگ بات ہے کہ نیک آدمی کی دوستی کسی سے اگر ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی ہوتی ہے بالکل مبارک کے اندر یہ بات ارشاد واضح طور پر ارشاد فرمائی گئی ہے کہ الحب فی اللہ و فی اللہ کے لیے ہی بغض ہو کسی کے ساتھ اگر عداوت ہے دشمنی ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی اناد کے لیے نہیں ہے اپنی انا کے لیے نہیں ہے اگر ہے تو اللہ کے لیے ہے اور اگر کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے تو وہ کسی لالچ وہ دنیاوی کسی و متا کے لیے وہ دنیاوی کسی مفاد کے تحت اس وجہ سے نہیں ہے اگر محبت کا رشتہ بھی ہے کسی کے ساتھ تو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے یہ میرا بھائی ہے یہ مسلمان بھائی ہے میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے تعلق ہے میری اس کے اس تعلق کی وجہ سے یہ خود دین کی طرف مائل ہے دین کی طرف آتا ہے دین کی رہنمائی حاصل کرتا ہے دینی معاملات کی طرف اٹیش رہتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے یہ بہت بڑی اچھی اس کو اللہ تعالی جزا عطا فرمائے گا اللہ کریم ہمیں ایسے ہی تعلقات اور ایسی ہی دوستیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن میں حب خب ہو یعنی محبت ہے تو وہ اللہ کے لیے انسان جو ہے وہ کسی سے محبت کرتا ہے کرے جبکہ کوئی اور ناجائز بیچ میں ذرائع وغیرہ معاملہ کوئی نہ ہو دیکھیں یہ بات یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ ہر انسان وہ فطری طور پر رہتا ہی رہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کے لیے ایک بہت بڑا اہم اصول ارشاد فرما دیا اور کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرو الا دینی خلیل مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے المر الا دینی خلیل مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فل یا خالل اب وہ دیکھے کہ وہ کس کو خلیل بنا رہا ہے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے وہ کس سے اپنا دوستی کا رشتہ کر رہا ہے جس کے ساتھ وہ دوستی کا یہ تعلق بنا رہا ہے دوستی کا یہ رشتہ جس کے ساتھ بنا رہا ہے وہ اس کے ساتھ وہ دیکھے کہ یہ تعلق یہ دوستی کا رشتہ اس کا کس کے ساتھ بن رہا ہے دوست کے دین پر ہونے کا مطلب یہ کیا ہے اس کے بارے میں واضح طور پر المحکرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آدمی جس کے ساتھ اٹھنا جس کے ساتھ بیٹھنا جس کے ساتھ کھانا پینا چلنا یہ سب معاملہ جب ہوتے ہیں تو وہ عقلی طور پر فطری طور پر فہم کے طور پر ایک ذہنی طور پر وہ اس کے طرف ملان اس کا ہوتا رہتا ہے اب اگر اس کا دوست کا ملان اچھا ہے اس کی صحبت اچھی ہے تو یہ بھی اچھی ہی طرف مائل رہے گا اس کا بھی اٹھنا بیٹھنا یہ معاملات دینی رہیں گے اس کی ذہنی سوچیں اس کی فکریں اس کے یہ سارے معاملات یہ دین کی طرف رہیں گی لیکن اگر وہی دوست اس کا ماذا اللہ دین سے دور ہے یا دین ہے ہی نہیں اس کے پاس وہ کافر ہے اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں اور اس نے اس کے ساتھ تعلق بنایا اس نے اس کے ساتھ دوستی ہے اس نے اس کے ساتھ خوب کا رشتہ بنایا ہوا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آستہ آستہ آدمی اس کی طرف ملان رکھتے رہتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات ایمان سے ہی چلا جاتا ہے اور اگر وہ مسلمان ہے لیکن بد عمل ہے یا بد عقیدہ ہے جی ہاں بد عمل یا بد عقیدہ بد مذہبیت والا ہے تو پھر اس کی بھی سوچیں ویسی اس کی بھی فکریں ہیں ویسی یعنی آدمی آج کے دور میں بھی جتنا وقت اپنے دوستوں کو دیتا ہے شاید وہ نہ اتنا وقت اپنی فیملی کو دیتا ہو شاید وہ نہ اتنا وقت اپنے ماں باپ کو دیتا ہو شاید وہ نہ اتنا وقت جو گئے وہ اپنے بچوں کو دیتا ہو جتنا وقت اس کے دوستوں کے لیے عمومی طور پر ہوتا ہے جتنی بیٹھکیں اس کی دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں جتنی دعوتیں اور آنا جانا گفتگو اس کی دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ آفس میں بھی ہے تو دوستوں کے ساتھ اٹیچ گئے وہ اگر کسی دعوت میں بھی ہے اپنے خاندان میں بھی ہے تو لیکن اس کی اٹیچمنٹ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے وہ دوستوں کے ساتھ یوں ملا ہوا رہتا ہے تو اس لیے ہر انسان کو اپنے دوست کے بارے میں ہم نشین کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنایا ہوا ہے یہ دوست کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دین کے سے بہت بڑا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ و علی وسلم کی ایک حدیث پاک ہے ارشاد فرمایا برے ہم نشین سے بچو برے ہم نشین سے بچو ارشاد فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی بیٹھتا ہے اس کے ساتھ جو گئے وہ نشست برخاص کرتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے؟ اب کوئی شرابی کے ساتھ بیٹھنے والا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا اس کے ساتھ چلنے پھرنے والا اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے والا اس کو کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ یہ اس کے ساتھ جو چلنے والا ہے یہ بہت پرہیزگار ہے یہ بہت نمازی آدمی ہے یہ بہت اچھا ہے لیکن اگر کوئی کسی نمازی کے ساتھ دوستی کیا ہوا ہے گرچہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو نماز نہ پڑھنا گنا کا کام کستن ایک نماز بھی بلا اجازت شریک کسی کو بھی قزا کرنے کی اجازت نہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی کسی نیکی والے آدمی کے ساتھ نیک بندے کے ساتھ رہتا ہے تو کم از کم لوگ اس سے یہ گمان تو نہیں کرتے کہ یہ برے کام والا ہے یہ ایسا شخص ہے تو حدیث میں فرمایا کہ برے ہم نشین سے بچو تم پہچانے جاؤ گے اس سے برے ہم نشین سے اپنے آپ کو بچانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور بری بری صحبتیں وہ تو آج کے زمانے میں بالخصوص جی ہاں ہمیں اچھی صحبت کو دیکھنا چاہیے اچھی دوستی کو اور بری ان دونوں کی پہچان بھی رکھنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرما کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ تمہارا کھانا پرہیزگار ہی, ہی کھائے کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا ساتھی اچھا ہے کون سا ساتھی اچھا ہے ارشاد فرمائے اچھا ساتھی وہ ہے جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے اور جب جب تو بھولے تو وہ تجھے یاد دلائے اللہ اکبر کتنی خوبصورت علامت بیان کر دی گئی کہ جب خدا کو یاد کرے نیکی کی طرف آئے تو وہ تیری اور معاون ثابت ہو تمہیں خیالات ڈالنے والا نہ ہو کہ یار آج تو چھوڑ دو یہ کام گھر جا کے کر لینا آج نماز بعد میں پڑھ لینا آج یہ کام بعد میں کر لینا آج پھر کر لیں گے ارے ابھی پچھلے ہفتے ہی تو ہم نے اجتماع میں شرکت کی تھی ابھی پندرہ دن پہلے ہی تو ہم بلا جگہ گئے تھے اب ابھی کچھ اگلے ہفتے کر لیں گے ابھی یہ کام بعد میں کر لیں گے یہ نیکی کا کام بعد میں کر لیں گے یہ فلاں کام یہ کر لیں گے جب اللہ کو یاد کرو اللہ کی عبادت کرو وہ دوست تمہاری مدد کرے تمہارے اس عمل کو اور پختہ بنا دے اور جب تم بھول بیٹھو تمہیں یاد دلا دیں وہ یاد دلائے یہ اچھے دوست کی اچھے ہم نشین کی یہ نشانی ہے اور ایک اور ارشاد فرمائے گی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا ہم نشین وہ ہے اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے اچھا ہم نشین اس کا عمل آخرت کی یاد دلاتا ہو یعنی وہ خود بھی با عمل ہے وہ خود بھی عمل کرنے والا ہے اور تمہیں بھی آخرت کی یاد دلاتا ہے اس کا عمل بھی ایک طرح کا دائی ہے اس کا عمل بھی پکار پکار پکار, پکار کر یہ دعوت دیتا ہے کہ تم جو کہ وہ اس نیکی کی راہ پر چل پڑو اس اچھائی وارے راستے پر چل پڑو اس کا عمل بھی اچھائی کی دعوت دیتا ہے اس کی گفتگو اچھائی کی دعوت دیتی ہے اس کی صحبت اچھائی کی دعوت دے رہی ہے اور اس کی صحبت سے کوئی برا اثر آدمی پر نہیں آ رہا کتنا آلہ اور ہم نشین جو گئے وہ یہ بیان کیا گیا اس کے اوپر بطور خاص سب کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے ہی ساتھی ہوں ایسے ہی اچھے دوست ہوں جن کی وجہ سے نہ عقیدے میں بگاڑ آئے اور نہ ہی ان کی وجہ سے عمل کے اندر کسی طرح کا بگاڑ آئے قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ ہے لیکن اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر ارشاد فرمائی گی ارشاد فرمایا کزال کا جان علی کل شیاتی الن باد ملا باد ان ظخرا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے بس ڈالتے ہیں یعنی شیطان دو قسم کے یہاں بیان کیے گئے ہیں کون سے شیطان ہیں ایک ہے شیاتی جن یعنی شیاطین الجن یعنی وہ شیاطین ہیں جن کا تعلق جنات سے جنات والے شیاطین کون سے ہیں یہ ابلیس لعین اور اس کی اولادیں اس کے چیلے یہ سب ایک فرمایا گیا شیاطین الانس شیاطین الانس یہ کون سے ہیں یعنی وہ شیاط وہ شیطان جن کا تعلق انسانوں سے ہے ان کو بھی قران مجید میں شیطان کہا گیا ہے شیطان کہہ کے ان کو پکارا گیا ہے اور ان کو شیطان ذکر کیا گیا ہے بلکہ تفصیر میں لکھا کہ جنات والے شیاطین اس سے پہلے مقدم اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر فرمایا وہ شیاطین الانس انس فرمایا یعنی انسان جو شیطان ہیں ان کا ذکر پہلے فرمایا ہے اور وہ کون ہیں شیاطین الانس انس وہ جو لوگوں کو کفر کی طرف بلائے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائیں ان کو شیطان انسانوں میں سے شیطان یہ قران مجید فرقان حمید نے ان کو بیان فرمایا ایک اور ایت مبارکہ سماعت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فرمایا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يصفر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فی حدیث غیری انکم مثلهم ان نم ادم مس لغم انمنا فی نل فیرین فی جہنم جمی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ بے شک تم پر کتاب میں حکم اللہ نازل فرما چکا کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے ایک حدیث مبارک بھی اسی سے ملتی جلتی ارشاد فرمایا کہ جس میں گمراہ لوگوں کی باتیں سننے اور بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانے میں دجال قذاب یعنی انتہائی دھوکے بعد جھوٹے لوگ ہوں گے تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی اور نہ تمہارے پاپ دادا نے تو ان لوگوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں تمہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دیں نہ تمہیں گمراہ کر دیں نہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں اب ذرا کریں ان آیات کو اور اس حدیث کو جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جہاں اللہ کی آیات کے ساتھ معاذ اللہ استحزا کیا جا رہا ہے یا کفر کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو اگر کوئی ایسے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اس کا مجمع بڑھا رہا ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ گویا کہ اس کو فرمائے ان نقم ایزام اس وقت گویا کہ تم اس جیسے ہو اگر تم اسی کے ساتھ بیٹھے ہو اس کی مجلس کو چھوڑ دو اس کی باتیں سننا چھوڑ دو اس کا کلام نہ سنو اس کی صحبت نہ اختیار کرو جو اللہ کے آکام کے ساتھ استضاء کرے اللہ کے آکام اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ اپنا بالکل قطعاً کسی طریقے سے کوئی اپنا رشتہ ناتا رکھنے کی ہرگز ہرگز اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اور ارشاد واضح طور پر اللہ تبارک تعالی نے یہ ارشاد فرمائے کہ ان کے ساتھ بالکل نہ بیٹھو اور حدیث میں فرمایا کہ ایسے قذابوں سے بچو ایسے جھوٹوں سے بچو اچھا آج بہت سے ایسے کہ جن میں اس طرح کی جب کوئی بات ہوتی ہے ڈائریکٹ اسلام کے نام پر اسلام کی بات کہنے کے لیے کہ یہ اسلام کا معاملہ ہے اور اسلام پر کوئی تان تشنی کریں ایسا بسوقات کم ہوتا ہے مسلمان بھی بات کہلانے والے اسلام کا لبادہ بھی بعد اوڑے ہوئے جو مغربی تعلیم سے زیادہ اپنے آپ کو متاثر سمجھے ہوئے اور دین کی تعلیم سے ایک طرح کے کورے دین کی تعلیم سے دور دینی تعلیم کسی طرح کی کوئی موجود نہیں وہ دین کے نام پر گویا کے دین کا نام سننا ہی نہیں چاہتے مسلمان تو ہیں صرف اتنے ہی مسلمان گئے کہ بس ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دے دو ہمارے ہاں کوئی میت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا دو اس کے بعد اس کو رہنا کس طرح اس کو پوری زندگی کیسے گزارنی اس کی زندگی کے کون سے احکامات ہیں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے اس, اس بارے میں کوئی کسی طرح کا نہ کوئی تعلق نہ کوئی غرض بلکہ الٹا اسلام کے خلاف اپنی زبانوں سے باتیں جو کہ وہ ابلتے رہتے ہیں اپنے آپ کو لیکچرار کے نام پہ ہو اپنے آپ کو بہت بڑا اینکر کے نام پہ ہو اپنے آپ کو بہت بڑا کالم نگار کے نام پہ وہ مشہور کیے ہوئے ہوں لیکن اسلام کی طرح طرح کی باتوں پر تان و تشنی وہ اسلام کے نام پہ ڈائریکٹ تو نہ بولے لیکن یہ ہاں ان کی بات نہیں کر رہا غیر مسلم کافر تو یہ کام کر ہی رہے جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف ایسے معاملات کر رہے وہ تو کر ہی رہے اپنے مشن پہ کام لیکن یہ وہ افراد ہے جو اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے مسلمانوں کے اندر ہی داخل ہو کر مسلمانوں کے دین کو تباہ کر رہے مسلمانوں کے دینی طور پر ان کی بنیادوں کو ان کی اساسوں کو کمزور کر رہے اور ہمارے بہت سے پڑھے لکھے طبقہ ہاں دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا طبقہ وہ اپنے آپ کو انہی سے ہی گویا کہ بہت متاثر کیے ہوئے معاذرت سے ہمیں بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے ان چیزوں کے ہمیں بھی جواب دینے ہیں اچھا ایسے بس اوکات یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے حکم کو تو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن تر حقیقت اسی حکم کی طرف ہی اس کا وہ تانو تشنی جا رہا ہوتا ہے لیکن ادھر نہیں کہہ سکتے تو مولانا کو کچھ کہہ دیا مولوی حضرات کو کہہ دیا مفتیان اکرام کو کہہ دیا علماء کو کہہ دیا تو علماء سے کسی کی ذاتی دشمن دشمنی کس کی ہے ذاتی طور پر کیا کسی کی کوئی زمین پہ قبضہ ہے کسی کی جائیدادوں پہ قبضہ ہے ایسا ہر کس نہیں لیکن اس کے باوجود وہ علماء وہ دین کی طرف بلائیں گے وہ پردے کے بارے میں کہیں گے یہ پردے کے خلاف چکے باتیں کرنے والے پردے کے خلاف بولنے والے ہیں اور ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پردے کو ہی ختم کر دو پردہ شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں یہ ان علماء کے اوپر تان تشنی کریں گے لیکن حقیقت وہ معاملہ وہ دین کے اس مسئلے کی طرف اگئے دین کے اس حکم کی طرف ہے تو قرآن میں ہمیں واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کا استحظہ کرے اللہ کے آکام کا استحضاء کرے ان کی ہم نشینی ان کی صحبت سے اچھا پہلے زمانے میں جو صحبتیں آج کے زمانے میں بھی ایسی بھی صحبتیں ہیں کہ آدمی کسی سے مل بیٹھتا ہے کسی سے یہ دوستی ہے اب تو یہ دوستیوں کا جال اتنا پھیل چکا ہے انٹرنیٹ آم دوستی انٹرنیٹ کے ذریعے اور انٹرنیٹ کا جال اتنا عام ہو چکا ہے کہ آدمی گھر میں تنہا بیٹھے ہوئے بھی ہزاروں کے ساتھ ایسا متعلق اور جڑا ہوا ہے اور ان ہزاروں کا گویا کہ جو کچھ وہ سوچتے ہیں وہ, وہ فکریں وہ سوچیں وہ اس کی طرف بھی منتقل ہو رہی تو یہ اپنا انٹرنیٹ کا استعمال سوشل میڈیا کے استعمال ایسی صحبت اس سے ضرور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس سے دین کی بات سیکھتے ہیں دین کی بات سمجھنے کے لیے ایک دین کی بات ہوگی لیکن نو باتیں جو اس نے دین کے ہی نام پر ایک وہ مغربی کلچر لوگوں کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے اور لوگوں کا ایسا مائنڈ بنا دینا ہے اب بتائیں کہ کون سی سامنے ایسی ذہن کی پختگی ہے کہ وہ ایک بات لے لے گا اور نو باتوں کو رد کر دے گا کہ ہاں یہ نو باتیں اس نے غلط کی ایک بات ٹھیک کی علامہ ابن امام ابن سیرین بہت بڑے امام تھے ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتے ہیں میں آپ کو قرآن کی کچھ آیت سنانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں تم سے نہیں سنوں گا لوگوں نے کہا کہ عالیجا بعد میں انس کے جانے کے بعد کہ آپ نے اس سے قرآن کی آیت ہی نہیں سنی وہ قرآن کی آیت کی تو بات کر رہا تھا ایک اچھی بات کر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ گمراہ شخص پھٹکا ہوا ہے میں قرآن کی آیت قرآن کی ایک اچھی بات کے نام سے یہ ہو سکتا ہے وہ ایک اچھی بات کے ساتھ اپنی کوئی دوسری گمراہی اور بٹکی والی بات وہ میرے اندر ایسی جو ہے وہ داخل کر دے تو میں کیوں اس کی بات سنوں میں کیوں اس کے قریب جاؤں یہ وہ امام ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کی بات سننے سے خطرہ ہو میں اور آپ اس شمار میں آئیں گے تو اس لیے اپنے دین کے تحفظ کے لیے اپنے ارد گرد ضرور دیکھنا چاہیے اپنے ماحول اپنی صحبت اپنے دوستی کا دائرہ کار اس کو ضرور ہمیں ملازہ کرنا چاہیے ہم نے آج کے سلسلے شان نزول میں ابتدانی یہ آئےت مبارکہ کا شان نزول سنا کہ اقبا اسلام لایا لیکن اپنے دوست کی دوستی کی وجہ سے وہ اسلام سے پھر کر مرتد ہو گیا اسلام سے دوسری طرف چلا گیا کفر کی حالت میں پھر چلا گیا یہ ایک دوستی کا ہی بری دوستی کا یہ وبال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے ہم نشین اختیار کرنے کی توفی کتا فرمائے بری دوستی اور بری صحبت بد مذہبیت اور گمراہیت اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے اور بے ادبی اور بے ادبوں سے گمراہی اور گمراہوں سے بد مذہبیت اور بد مذہبوں سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو محفوظ رکھے آمین نبی سلامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ, علیہ